تفویل طلاق ہم پڑھ رہے تھے اس کے اندر سے دو مسئلے بیان ہو چکے ہیں آگے نیتی فیقول اختاری یہاں سے ہمارا آج کا سبق ہے فیقل اختاری فرما رہے ہیں مصنف علیہ رحمت پھر ضروری ہے نیت کا ہونا اختاری کے قول میں جب شوہر اختاری کا قول کرے اس کے ساتھ نیت کا ہونا ضروری ہے کیوں؟ لأنه يحتمل في کیوں؟ اس لیے کہ یہ احتمال رکھتا ہے فی ہے اس کے نفس کا بھی تمل تخا فی تصر آثرا یا کسی دوسرے تصرف کا اختیار دینا بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے افطاری اگر اس عورت نے اپنے نفس کو اختیار کر لیا اور اخترتوں کا سیوا بول دیا پر اس نے کہا شوہر نے کہا افطاری نکا نفس, نفس کی تو اپنے آپ کو اختیار کر لے اور جواب میں کہا رہے ہوگی اور طلاق واقع ہوگی تقاضا یہ ہے کہ اللہ بہذا شعی کہ ان الفاظ کے ذریعے سے کسی قسم کی کوئی طلاق واقع نہ ہو طلاق اگرچہ شوہر ان الفاظ کے ساتھ طلاق کی نیت بھی کرتا ہوں ہو لا اس لیے کہ اس ال... ان الفاظ کے ساتھ تاریخ والے لفظ کے ساتھ شوہر خود مالک نہیں طلاق واقع کرنے کا فلایم لکھو تفویض علاقی لہذا کسی دوسرے کو طلاق کرنا ان الفاظ کے ساتھ وہ اس کا مالک کیسے ہو سکتا ہے طلاق واقع ہو رہی ہے وہ اس وجہ سے کہ اس لیے کہ ہم نے یہاں پر سے کام لیا اللہ کے اجماع کی وجہ سے یہ بات میرے دا سے کل بیان ہو چکی تھی کل اس پر بحث ہوئی تھی کوئی ہی ہی چل <سؤال> <سؤال> <سؤال> اختاری کے قول کے جواب میں جو کہہ دیجیے اختر تو یعنی اختیار کر لیا مصنف ایک طلاق واقع ہوگی اور وہ ہوگی طلاق, ہوگی دی؟ طلاق کیا کا تقاضا یہ ہے کہ اس لفظ سے کوئی طلاق واقع نہ ہوس کا تقاضا یہ ہے کہ اس لفظ سے اختاری والے لفظ سے کوئی طلاق واقع نہ ہو یہ بلغیا قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ اس لفظ سے کوئی چیز واقع نہ ہو نو اگرچہ شوہر طلاق کی نیت بھی کرے پھر بھی کوئی چیز واقع نہ ہو پھر بھی کوئی چیز واقع نہ ہو ٹھیک ہے جی لیکن استحصان دلیل یہ ہے کہ طلاق واقع ہونی چاہیے اور استحصان کی دلیل سب سے پہلی اس کی دلیل ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علی اجمائین کا اجماع صحابہ کرام رضوان اللہ علی اجمائین کا اس بات پر اجماع ہے کہ اگر کسی شخص نے یو کہہ دیا اختاری نہ سکی اور جواب میں بیوی نے کہر تو تو اسے اختلاق واقع ہو جائے گی اس سے کیا ہو جائے گی جی واقع ہو جائے گی ٹھیک ہے جی دوسری دلیل یہ ہے کہ شوہر کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنی بیوی کے نکاح کو قائم رکھے یا اس کو جدا کر دے یا اس کو ختم کر دے پس وہ اس اختیار میں اپنی بیوی کو اپنا قائم مقام بنانا چاہتا ہے دوسری جو عقلی دلیل مصدف علیہ رحمت دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ شوہر کو شوہر ولی انہی صدیم نکاح فارقا یہ جو دلیل ہے وہ یہاں سے یہ دلیل یہ ہے کہ اس کو دونوں چیزوں میں اختیار ہے کہ وہ اپنے نکاح کو اگر باقی رکھنا چاہے تو باقی رکھ سکتا ہے اور اگر اپنے نکاح کو ختم کرنا چاہے تو ختم کر سکتا ہے تو اس صورت میں فیملی کو اقا متحا مقام نفسی حاضل شکم وہ اس حکم کے حق میں اپنی بیوی کو اپنا قائم مقام بنا رہا ہے وہ اس حکم کے حق میں اپنی بیوی کو اپنا قائم مقام بنا رہا ہے نکاح کو ختم کرنے اور نکاح کو باقی رکھنا یہ اس کا اختیار ہے سبھی یہ صدیمہ نکاح رہا کیوں کیونکہ اس کے لیے یہ راستہ ہے کہ وہ اپنے نکاح کو باقی رکھے اور یہ یا اپنے نکاح کو جدا کر دے اس عورت کے نکاح کو باقی رکھے اس عورت کو کیا کر دے جی جدا کر دے یہ عورت یہ شوہر کو اختیار ہے فیملی کو اقامت مقام نفسی کی حقی وہ اس حکم کے حق میں اپنی بیوی کو اپنا قائم مقام بنا رہا ہے تو اس طرح کرنا بالکل درست ہے اس طرح کرنا بالکل درست ہے باقی یہ بات کہ اس کے ذریعے سے طلاق بائینہ ہی کیوں واقع ہو رہی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ فرما رہے کہ پھر اس کے ذریعے سے پھر الفاظ کے ذریعے سے واقع ہونے والی طلاق طلاق ہوگی واقع ہونے والی طلاق طلاق ہوگی وجہ انا اختیار یہ جو سبق ہے تقریباً کوئی زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ترجمے سے بات واضح ہے ارجمہ کے ساتھ بات بالکل وضاحت کے ساتھ سامنے آ رہی ہے اس لیے کسی قسم کی کوئی تفصیل بتانے کی کوئی ضرورت نہیں انختیار اختصاصہ اس, کی کی اس, اس لیے انختیارہ نفسہ اس عورت کا اپنے نفس کو اختیار کرنا ہا بھی ثبوت اختصاصہ بہا اس عورت کا کیا کرنا جی اس لفظ کے ساتھ اپنے نقص کو کیا کرنا اختیار کرنا عورت کے اختصاص کو ثابت کرنے کی وجہ سے عورت کے اختصاص کو ثابت کرنے کی وجہ سے ہے ٹھیک ہے جی کیوں؟ کیوں عورت کا اپنے نقص کو اختیار کرنا اسی وقت ثابت ہوگا جبکہ نقص کے ساتھ عورت کا اختصاد ثابت ہو جائے یعنی شوہر کی ملک ظاہر ہو جائے اور عورت اپنے نفس کی مالک بن جائے عورت اپنے نفس کی کیا بن جائے گی جی؟ مالک بن جائے اور ظاہر ہے کہ اس طرح ہونا اسی وقت ہوگا جب کے ہو طلاقی نہ ہو کیونکہ جب طلاق ہوگی تب ہی مالک کی شوہر کی جو ملکیت ہے وہ ظاہر ہوگی اور عورت اپنے نفس کی مالکہ بن جائے گی اس لیے فرما رہے کہ اس کے اندر جو طلاق بائن واقع ہو رہی ہے سمل واقع بہا باین پھر ان الفاظ کے ذریعے سے واقع ہونے والی طلاق بائن ہوگی انختیارہ نفسبوت اختصاصی ہا بحا کیونکہ اس عورت کا اپنے نفس کو اختیار کرنا اسی لیے اس کے بے ثبوت اختصاطی ہا, ہا، اس،, اس وجہ سے ہے کہ عورت اپنے نفس کے ساتھ خاص ہو جائے عورت کا اپنے نفس کے ساتھ خاص ہونے کے ثبوت کی وجہ سے اور عورت کا اپنے نفس کے ساتھ خاص ہونا کب ہوگا جی اسی وقت ہوگا کہ جب طلاق بائن ہو اور شوہر کی ملکیت عورت عورت سے عورت پر سے ظاہر ہو جائے وزاری کا فل اور یہ طلاق بائن ہی میں ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جی فلاح کن سلاثت اور تین طلاقیں نہیں ہوں گی تین طلاقیں نہیں ہوں گی اگرچہ شوہر تین, کا تین کی نیت بھی کرے اگرچہ شوہر تین کی نیت بھی کرے تب بھی تین طلاقیں واقع نہیں ہوں گی اس والے کلام سے اختاری لف سکی کیوں کے اندر اختیار ہوا اس لیے کہ اختیار والا جو لفظ ہے اختیار والا جو لفظ ہے اس کی کوئی قسم اس کی اقسام نہیں بنتی یہ تقسیم نہیں ہوتا بخلاف ابانہ بخلاف ابانت والے لفظ کے کیونکہ وہ ابانت کی تو دو قسمیں تھی نا جی ایک بائنا مغلزہ مغلزہ اور ایک بائنا خفیفہ ٹھیک ہے اس کی تو قسمیں بنتی تھی جبکہ اختیار جو ہے اختیاری نقسکی والے کے اندر جو لفظ اختیار اس کی تقسیم نہیں ہوتی اس کی قسمیں نہیں بن سکتی البتہ بینونت اس کی تو دو قسمیں تھی بینونت غلیظہ اور بینونت خفیفہ وہ تقسیم ہو سکتا ہے اور یہ تقسیم نہیں ہو سکتا یہی وجہ ہے کہ اگر شوہر نے انتبار کہہ کر تین طلاقوں کی نیت کی تو درست ہے مگر اختاری لفس کی کہہ کر تین طلاقوں کی نیت کی تو یہ درست نہیں ہے اس لیے کہ اس کی قسمیں نہیں اس لیے کہ اختاری کی کوئی اقسام نہیں وکلاء عبانت کے قال امام قدوری رحمہ اللہ نے فرمایا ولا بدم ان ذکر ان نفسی سی کلامی لفظ جو نفس کا لفظ ہے نفس کا لفظ وہ شوہر یا بیوی دونوں میں سے کسی ایک کے کلام میں اس کا ذکر کرنا ضروری ہے بہت <laughs> <laughs> اللہ الرحمن الرحیم یہ بواز جی مصنف علیہ رحمان ایک قاعدہ بتلا رہے ہیں وہ یہ لابم ان ذکر ان نفسی فی کلامی اوفی کلامی ہاں شوہر یا بیوی دونوں میں سے کسی ایک کے کلام میں لفظ نفس کا ذکر ہونا ضروری ہے دیکھنا اختاری نفس کی جو نفس کا جو لفظ ہے نا جی اس کا ذکر ہونا ضروری ہے چاہے شوہر کے کلام میں ہو یا بیوی کے کلام میں ہو دونوں میں سے کسی ایک کے کلام میں لفظ نفس جو ہے اس کا ذکر کرنا ضروری ہے حتی لو لہا اب یہاں تک کہ اگر شوہر نے بیوی سے کہا اختاری صرف اختاری کہا نفس کا لفظ استعمال نہیں کیا فقالت اور آگے سے بیوی نے جواب دیا قد اختر جی میں نے جو میں نے کیا کر لیا جی اختیار کر لیا فہو باقی تو یہ باطل ہے اس سے کسی قسم کی کوئی چیز ثابت نہیں ہوگی لاقا اکشا کوئی چیز بھی واقع نہیں ہوگی کیوں؟ فا بل اجما وجہ یہ ہے کہ یہ جو صورت حال ساری کی ساری پیش کی جا رہی تھی شروع میں ہی ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ یہ صورت حال قیاس کے تقاضے سے تو بالکل اس صورت سے کسی قسم کی کوئی تلا واقع نہیں ہونی چاہیے کا تفاظت یہ ہے کہ اس والے الفاظ اختاری نفس کی والے سے کوئی طلاق واقع نہیں ہونی چاہیے لیکن یہ ثابت اس لیے تھا کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا ان الفاظ والی صورت پر اجماع ثابت ہے اس اجماع کی وجہ سے طلاق واقع ہو رہی تھی اگر دیکھیں جو چیز خلاف قیاس ثابت ہوتی ہے آپ نے شاید کہیں پر یہ فائدہ پڑھا ہو جو چیز خلاف قیاس ثابت ہوتی ہے وہ اپنے مورد میں بند ہوتی ہے اپنے مورد پر بند ہوتی ہے اس سے تجاوز نہیں کر سکتی تو یہ خلاف قیاس جتنی ثابت ہے اگر اتنا ہی ہوگا تو طلاق واقع ہوگی اگر اتنا نہیں ہوگا تو طلاق واقع نہیں ہوگی ٹھیک ہے جی یہی وجہ ہے کہ جو, کیاس, جو اجماع سے ثابت ہے نا جی وہاں پر لفظ نفس کا ذکر ہے اور اس لیے لفظ نفس کا ذکر کرنا ضروری بھی ہے اگر لفظ نفس کا ذکر نہیں کیا تو کسی قسم کی کوئی طلاق واقعی نہیں ہوگی کیونکہ اس طلاق کو پہچانا گیا ہے اجماع کے ذریعے سے لہذا جانی جانبین میں سے کسی ایک کی طرف سے اس کی تفسیر کرنا ضروری ہے ٹھیک ہے جی جانبین میں سے کسی ایک کی طرف سے وہ مفسرہ ذکر ہو یعنی تفسیر کے ساتھ ذکر ہو لفظ نفس تفسیر کے ساتھ نفس کا ذکر تفسیر کے ساتھ ان مبہما اب یہاں سے دوسری دے رہے ہیں ایک یہ کہ دونوں میں سے کسی ایک کی طرف سے لفظ نفس کی لفظ نفس کی تفسیر کی جائے مفسرہ ذکر ہو تفسیر ذکر ہو دوسری دلیل یہ ہے ولی ان مبہما تفسیر دوسری بات یہ ہے کہ مبہم مبہم کی تفسیر نہیں بن سکتا مبہم مبہم کی تفسیر نہیں بن سکتا تو یہاں پر دونوں کا جو کلام ہے وہ مبہم شوہر نے کہا اختاری جبکہ آگے سے بیوی نے کہا اخترتو یا اخترتو کہ میں نے اختیار کر لیا دونوں کا مبہم ہے کس چیز کا اختیار دیا ہے کیا چیز اس نے اختیار کی دونوں مبہم ہے اور مبہم مبہم کی تفسیر نہیں بن سکتا لہذا یہاں دونوں کے کلام میں کسی کے بھی کلام سے مفترا ثابت ابہام کے ساتھ کوئی چیز متعین نہیں ہو سکتی ولو اب اگلی صورت ولو نفس سکت، نفس اگر شوہر نے کہا اختاری نفس انہوں نے کہا جی میں نے اختیار کر لیا ٹھیک ہے جی تو اس صورت میں ایک طلاق کے باینا واقع ہو جائے دونوں میں فرق کیوں؟ کیونکہ یہاں شوہر کے کلام میں لفظ نفس کا ذکر ہے ان کلام ہوں کیونکہ شوہر کا کلام مفسر ہے اس کے اندر تفسیر موجود ہے نفس کا جو ذکر ہے وہ کلام ہا وہ کلام جبکہ بیوی کا جو کلام ہے خرج جواب اللہ ہو وہ نکلا ہے اس کا جواب بن کے شوہر کے کلام کا جواب بن کے فیطمن لہٰذا یہ شامل ہے اس کے یادے کا اس کے اردے کو یہ کیا ہے جی شامل ہے یہ آپ تو نح کی کتابوں میں بھی آپ یہ پڑھ چکی ہوں گی کہ جہاں پر اس قسم کا کوئی سوال کیا جائے مثال کے طور پر یوں سوال کیا جائے الزعد القائمن کیا زید کھڑا ہے کیا زید کھڑا ہے اور جواب میں اگر کسی نے نام کہہ دیا تو یہ شامل ہے اس سوال کو پورا سوال کیا گیا نا جی زید اس کو یہ نام کا جو لفظ ہے یہ اس کو شامل ہے اور اس کی جو تقدیری عبارت ہے معذوب عبارت تو وہ یہی نکلے گی نام زید القائم جی ہاں زید کھڑا ہے تو بالکل اسی طرح یہاں پر بھی جو اس کا جواب بن کر اس کا کلام آیا ہے یہ اس کے یہ اس کے جب اس کا اعادہ جو کیا اس کے اعادے کو شامل ہے اس کی یادے کو کیا ہے جی یہ شامل ہے یعنی کہ یہاں پر بھی پورا وہ کلام موجود ہے جو اس نے کہا نا اخترتو یہاں پر اخترط نفس جو یہاں پر جو نفس سی ہے وہ یہاں پر جناب محضو ہے کیوں اس لیے کہ نفس کا ذکر سوال کے اندر ہے اور نفس کا ذکر ایجاب کے اندر ہے جو اس نے ایجاد کیا کہ اختیاری نفس کی وہ جواب میں بے ہی اس کا یادہ موجود ہے فیطمن و یاد تو اس کے یادہ کو یہ کیا اس کی یادے کو یہ شامل ہے یہ جواب اس کی یادیں کو کیا ہے جی شامل ہے جس طرح کہ اگر کوئی یہ پوچھے الزد القائم اور کوئی آگے سے جواب دیتے نام تو وہاں پر سعید القائمن پورا کا پورا جواب میں جواب میں وہ پورا کا پورا اس کا یادہ موجود ہوتا ہے آ بات سمجھ جی سمجھ آ رہی ہے ٹھیک ہے جی آگے دیکھے جی دی و کا اختاری, اختیارتن،, اختاری، اختیارتن،, اختیارتن کے الفاظ دیکھیں قائدہ یاد رکھے میں نے لفظ چھوڑ دیا تھا وہ قاعدہ یاد رکھیں کہ یا تو لفظ نفس کا ذکر ہو یا کوئی ایسے لفظ کا ذکر ہو جو نفس کا قائم مقام بن جائے ٹھیک ہے جی لا بدہ میں ذکر نفس کلامی ہی او کلامیہ میاں اور بیوی دونوں کے کسی ایک کے کلام میں لفظ نفس کا ذکر ہو یا کسی ایسے لفظ کا ذکر ہو جو نفس کا قائم مقام بن جائے جو لفظ نفس کا کیا بن جائے جی قائم مقام بن جاتے اس صورت میں یہ وہ الفاظ بول رہا ہے کہ جو نفس کے کیا بن جاتے ہیں قائم مقام بن جاتے ہیں جو نفس کے کیا بن جاتے ہیں جی قائم مقام بن جاتے ہیں جیسے اس نے کہا کہ اختیاری اختیارتا فقالت اخترتو اس نے کہا کہ اختیاری اس نے کہا اخترتو تو فرما یہاں بھی ایک طلاق واقع ہو جائے گی قضاء کا مطلب یہی ہے قضاء کا مطلب یہی ہے کہ اسی طرح ایک طلاق بائن واقع ہو جائے گی کیوں؟ لِأَنَّ الْحَا فِي تُم اتحادی کیوں کہ یہاں جو اختیارت کے اوپر آخر میں جو تا ہے نا جی تا جو وقت کی حالت میں ہاں بن جاتی ہے اس کو تائے وحدت کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں جی واحد تو یہ تائے وحدت وحدت ہے اختیارتی کے اندر جو تا ہے وہ تائے وحدت ہے تم بھی انہیں اتحادی والانفراد یہ دو چیزوں کی خبر دیتی ہے اتحاد کی اور انفراد اتحاد اور انفراد کی دونوں کی یہ کیا دیتا ہے جی خبر دیتا ہے یہ جو تائے وحدت ہے دونوں کا تو انفراد اگر اس نے کہا اس پرتو تو وخت يتحد وخت یاررت افراد یار نفسہ اگر اس نے اور اس کا اختیار کرنا اپنے آپ کو هو مرتن وہ متحد ہو جائے گا ایک مرتبہ اور دوسری مرتبہ اس کے اندر کیا تعدد ہو جائے گا مفتر من جانبی ہی تو یہاں پر بھی تفسیر پائی گئی مفسر پایا گیا من جانبی ہی شوہر کی جانب سے شوہر کی جانب سے دیکھنا اب یہاں پر جو اختیارتن کا لفظ ہے اختیارتا اچھی طرح اس کو کیا ہے جی لفظ اختیارتن کا جو لفظ ہے اس, کے اس پر آئی ہوئی ہے تا تا وحدت اس پر کیا آئی ہوئی ہے جی تائے وحدت آئی ہوئی ہے جی آپ ہی ایکال کر رہے ہیں ایکال جی آپ کی طرف سے تھی میں بیان کر رہا تھا کہ یہاں پر جو آئی ہوئی ہے نا تا وحادت ٹھیک ہے جی کیا آیا ہوا ہے تائے وحدت تو تائے وحدت دو چیزوں پر دلالت کرتا ہے جی تائے وحدت کتنی چیزوں پر دلالت کرتا ہے دو, دو چیزوں پر ایک جناب کیا ہے جی اتحاد پر یعنی واہدت کس پر جی وحدت پر اور دوسرا تعدد پر دوسرا کس پر تعدد پر یعنی تعداد پر دو چیزوں پر تو لہذا اب اس صورت میں جو یوں فرما رہے ہیں اختیاری اختیار اختیاری اختیارتاً تو اس سے شوہر کا مقصد شوہر کا منشا یہ ہے کہ اپنی بیوی کو وہ یوں کہہ رہا ہے کہ ایسی چیز کا اختیار دینا چاہتا ہے جس میں وحدت ہو جس میں وحدت اور تعدد ہو دونوں چیزوں کا اختیار ہے وحدت اور تعدد وحدت اور تعدد صرف اس میں ہے کہ عورت اپنے نفس کو اختیار کرے اس لیے کہ اگر عورت نے ایک کلاک کے ساتھ اپنے نفس کو اختیار کر لیا ٹھیک ہے اپنے نفس کو اختیار کر لیا تو اس اختیار میں وحدت پائے گی ایک طلاق کے ساتھ اختیار کر لیا تو اس میں کیا پائی گئی وحدت پائی گئی اور اگر تین طلاقوں کے ساتھ اختیار دیا ہے تو اس اختیار میں تعدود ہوگا تعداد پائی جائے گی پر شوہر کی جانب سے کلام فسر ہو گیا گویا مرد نے کہا کہ تو اپنے نفس کو اختیار کر یعنی کہ یہاں وا... یہ اختیارتا کس کے معنی میں ہو گیا جی نفس کے معنی میں اور ہم نے یہی کہا تھا یا تو لفظ نفس کا ذکر ہو یا کسی ایسے لفظ کا ذکر ہو جو نفس کا قائم مقام بن جائے تو یہاں پر اختیار نفس کا قائم مقام بن گیا یہاں پر اختیارت نفس کا قائم مقام بن گیا اللہ عالم ولاب وہ انہیں ہی